کلو نفسی بیما کا سبق ہر شخص اپنے کیے کے بدلے گروی ہے روز قیامت اور اس کے جزا و سزا کی یقین دہانی کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا اگر اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کی نجات ہو جائے گی اور اگر برا عمل کیا ہوگا تو وہ اسے ہلاک کر دے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اصحابل یمین کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کی گردن عذاب سے آزاد کر دی جائیں گی جیسے کوئی رہن رکھنے والا قرض ادا کر کے اپنا رہن چھڑا لیتا ہے وہ اصحاب الیمین اس دن ایسی جنتوں میں ہوں گے جن کی نعمتوں راحتوں اور آسائشوں کا ادراک کوئی شخص اس دنیا میں نہیں کر سکتا وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے آپس میں باتیں کریں گے یہاں تک کہ بات ان مجرمین تک پہنچ جائے گی جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے باغی تھے اور جن کی موت کفر و شرک پر ہوئی تھی تو جنتی ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیوں نہ جہنم میں جھانک کر ان کا حال معلوم کیا جائے چنانچہ بیچ جہنم میں شدید عذاب کی حالت میں پائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے کس کرتوت نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا ہے تو وہ جہنمی کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے تھے مسکینوں کے لیے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے دین اسلام قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والوں کا ساتھ دیتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے ہمارا یہی حال رہا یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ دبوچا اور آج ان حقائق کا مشاہدہ کر لیا جن کا دنیا میں ہم انکار کرتے تھے